الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعده خطبِ مصنوعہ کے بعد خطب محترم نے اللہ رب العامین کے ساتھ اغوا اختیار کرنے کی وصیت فرماتے ہوئے فرمایا کہ بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے اور اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو کیونکہ یہ اللہ رب العامین کا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اللہ کے بندو آج ہم پران کے ایک آیت کے تعلق سے غور و فکر کریں گے اور وہ آئے سور حقاب کی آیت نمبر پندرہ ہے بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحيم ووصينا للإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كره وبدعته كره وحمله وفصاله ثلاثون شهر حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوذعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبط إليك وإني من المسلمين یہ سور احقاف کی آیت نمبر پندرہ ہے آج کے خطبے کا موضوع یہی تھا اس آیت کے بارے میں غور و فکر اور اس کے تعلق سے چند اہم باتوں کا تذکرہ اس اس کے زمن میں خطیب محترم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کتاب و سنت کے اندر بکثرت آئی ہوئی ہے بلکہ توحید کے ساتھ اللہ حرب العالمین نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وہ عبد اللہ ولا تو شرک و بھی شع یعنی <يحسانا> اللہ تعالیٰ کی خالص سے بات کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیشہ آؤ اور یہاں اللہ رب العالمین نے جو بے والدہ کے ساتھ ان لفظ با کے ساتھ تعبیر کیا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی بلاغت ہے اور وہ بلاغت یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہمیشہ ہونا چاہیے ہر وقت ہونا چاہیے اور احسانہ کا جو لفظ اللہ ہر نے استعمال کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ احسان کی تمام قسمیں ہمیں ماں باپ کے ساتھ کرنی چاہیے چاہے ان قسموں کا تعلق حصی ہو نظر آنے والی چیزیں ہوں دنیاوی چیزیں ہوں یا مانوی چیزیں ہوں ہمیشہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے کیونکہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ان کے علاوہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک جیسا نہیں ہے ماں باپ کے ساتھ نے کی اور ان کے ساتھ اس نے سلوک ایسی اعتط ہے ایسی بندگی ایسی نیکی ہے کہ اللہ برامن بندے کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیتا ہے اور ماں باپ کی نافرمانی ان نافرم گناہوں میں سے ہے کہ جس کی سزا آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی اللہ برامن دیتا ہے حدیث کے اندر آتا ہے کلو جنوب یو وخیر اللہ منہ ماشا عراہ ملقیامہ ہر گناہ اللہ تعالیٰ اسے جب تک چاہتا ہے قیامت تک موخر کر دیتا ہے اللہ وقوق الوالدین ہاں ماں باپ کے ساتھ نافرمانی فرمانی فعن يُعَجِّلُهُ عجل فِي فی قَبْلَ قبل تو اللہ ہر اس کی سزا دنیا کے اندر بھی دیتا ہے اس سے پہلے یہ حدیث صحیح ہے امام البائی رحمت اللہ اس کو صحیح قرار دیا اور جو انسان دنیا میں کرے گا وہی جو بوئے گا وہی کاٹے گا اگر آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کریں گے تو کل ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ اسے سلوک کرے گی جیسا کہ اللہ کے سرکی سے برر آبا حکم تبرکم ابنا اپنے ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کرو تمہارے لڑکے تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ اسے سلوک کرے گی اس طریقے سے اس کے بعد اللہ فرماتا ہے حت بلغا شدھ ہُو و بلغا اربئین سنا اس کی تفسیر میں امام حسن بشیر رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ چالیس سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اب جانے کا وقت قریب ہو چکا ہے لہذا تم تیاری اور تیز کر دو ابن کثیر اللہ علیہ فرماتے اس آیت کی تفسیر میں کہ شاید کے اندر اللہ ابراہین کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جن کی عمر چالیس سال کی ہو گئی ہے انہیں اللہ ابراہین اس بات کی طرف وصیت کرتا ہے یا رہنمائی کرتا ہے کہ تم زیادہ زیادہ توبہ کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ ابراہین کا بندے پر بڑا فضل ہے انہیں فضل میں سے بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ اسے چالیس سال کی عمر عطا فرماتا ہے اگر اتنی عمر آنے کے بعد بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں آتا ہے تو پھر وہ کب قریب آئے گا اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے پھر کب توبہ کرے گا اگر اس کی زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے تو اس کے بعد تبدیلی کب آئے گی اس کے بعد اللہ فرماتا رب اوزیہ انا شکران امت کلت عنا امت علیہ و علی والدی شکر کرنا یہ بہت ہی مشکل عبادتوں میں سے ہے اور بہت اہم ترین باتوں میں سے بھی ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ہمیشہ اللہ ابامن کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو انہیں احساس بھی رہتا ہے کہ ہماری یہ میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں تو کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی نعمتیں ہمارے ساتھ اتنی ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے تو کیسے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں اسی لیے اللہ نے فرمایا وہ قلی من یہ شکور میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں اور مومن جو ہوتا ہے ہمیشہ اللہ البرامین کی حمد بیان کرتا ہے چاہے اسے نعمتیں ملیں چاہے وہ پریشانی میں ہو ہمیشہ اللہ البرامین کا شکردہ کرتا ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی نے کوئی چیز آپ کو ملتی اسے خوش ہوتے تو آپ کہتے الحمدللہ للہ الدیب نعمت تتیم و صالحت اور جب آپ کوئی چیز دیکھتے جو آپ کو ناگوار اخبار گزرتی تو آپ کہتے الحمد للہ اللہک حال یعنی ہر حال میں اللّہ العمن کی حمد ہے شکر کیا ہے دل سے اعتراف کرنا زبان سے اللہ کی تعریف کرنا اور جو اللہ نے ہمیں اعضا دیئے ہیں ان آزا کے ذریعے سے عمل کرنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وانآ ملا سالحن تردا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جا امت سلم فرماتی ہیں کہ مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسبوک کرتے تھے تو دعا کرتے تھے اللہ عمین نے اسال کا علم وہ رض قنقی ابا وہ اللہ تعالیٰ میں سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں اور پاکیزہ رزق کا اور نیک عمل کا اور ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو حصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے معاذ میں, تمہیں میں, تمہیں میں, تمہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں فلا ان دبر اکل صلاط نن تقور لہذا ہر نماز کے آخر میں یہ کہنے سے تم کبھی نہ بھول کبھی اس کو نہ چھوڑنا ہمیشہ کہتے رہنا اللہ عن اللہ ذکر و وہ شکرک و حسن عبادتک اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے ذکر کی اور شکر کی اور اچھی بات کی توفیق کرایا فرما پھر اللہ فرماتا تو وہ آشی فی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو میری ضروریت کو نیک بنا دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کرتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے کہا تھا وہ جنوب نہیں بنی یا نہ کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہماری اولاد کو بچوں کو اس بات سے بچا کہ ہم گت پرستی کریں یعنی شرک سے بچنے کی انہوں نے دعا کی اللہ رب العالمین سے لہذا ہمیں بھی اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے اور اللہ کے بات پر قائم رہنے کے لیے اور شرک سے بچنے کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ شرک ایسا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کبھی مفرت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں نبی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی خود اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے شرک سے بچنے کے اللہ تعالی سے دعا کر رہے ہیں لہذا ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ ہم شرک سے ڈریں غیر اللہ کی عبادت سے ڈریں اللہ کے وسلم ص حدیث ہے جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے ایک تو یہ ہے کہ صدق جاریہ اور دوسرا نفع بخش علم چھوڑ کر کے جاتا اس کا سواب ملتا ہے اور تیسری چیز یہ کہ نے ایک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے پھر اللہ نے فرمایا انی تم تو لئی وہ اِن مرل مسلم کہ ہم نے توبہ کیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ ہمیں کوئی ایسی دعا بتائیے جس کو میں برابر پڑھتے رہوں کرتے رہوں تمہارے بھی نے فرمایا کہ تم یہ دعا کرو اللہ انی ظلمت تو نفس عید اللہ رب برامین میں نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے ولاقنو با اور گناہوں کو تو ہی معاف کرنے والا ہے فخفی مغفر تمنکھ لہٰذا تو اپنی طرف سے ہماری مغفرت فرما دے اور ہم اور ہم پر رحم فرما ان نکان تفر الرحیم تو ہی غفر رحیم ہے تو ہی معاف کرنے والا ہے اس طریقے عیصب اسلام نے بھی اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہوئے فرمایا تھا تو وہ فری مسلم اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام پر تو وفات دے اور نیک لوگوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ملا دے یہ باتیں انہوں نے پہلے خطبے کے اندر شاد فرمائیں دوسرے خطبے کے فرمایا کہ بندو اللہ تعالی سے ڈرو تو تقوا اختیار کرو کیونکہ تقوا بہت بہترین توشہ اور بہت بہترین عمل ہے یہ اللہ کے بندو جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اس آیت کریمہ میں اللہ ہربلامین نے بچوں کے ساتھ بچوں کی اچھی تربیت کی طرف اشارہ کیا ہے اور اچھی تربیت ہی سے انسان کو دنیا اور آخرت کی ساتھ ملتی ہے اور اچھی تربیت کی تین ارکان ہیں اس کے تین بنیادیں ہیں سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے صلاح اور کامیابی کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سالے بنائے نہیں بنائے جیسا کہ اللہ نے فرمایا رب بے حبرام ازوا جینا وضور ریات قرۃ آئین کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہماری ضروریت اور ہماری ازواج کو وہ عطا فرما جس سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو جب بندہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے تو نیک اولاد کی دعا کرے صرف اولاد کی دعا نہ کرے رب حبلی بن سال عم اللہ تعالیٰ تو ہمیں نیک اولاد آ فرما لہذا ہمیشہ جب بندے کو دعا کرنا ہو اولاد کے لیے تو نیک اولاد کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں نیک اور سال ضرورت فرما یہ پہلا رکن ہے اور دوسرا رکن یہ ہے کہ اچھا نمونہ ایک باپ کو یا ماں باپ کو اپنے اولاد کے سامنے اچھا نمونہ بننا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم بچوں سے کچھ کہیں کرنے کے لیے اور ہم اس کی اپوزٹ کریں ایسا نہیں ہو سکتا اللہ رب نے فرمایا اطا امر اننا سے مل بھی کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو برائیاں کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ لوگ اچھا سلوک کریں بہتر کام کریں لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تربیت کامیاب ہو تو اپنے بچوں کے لیے ہمیں نیک اور بہترین نمونہ بننا پڑے گا بچوں کو حکم دینے سے پہلے ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا اور تیسرا رکنی ہے کہ ہمیشہ اچھی نصیحت کرنا بہت زیادہ ڈانٹنا اور ٹپٹنا مارنا اور پیٹنا بچے اسے خراب ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیشہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے اچھی و سی نصیحت کرنا چاہیے اللہ فباد ادو الاسب ربی کا بالحکمت الموزر حسنا اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی معذت اور اچھی نصیحت کے ساتھ ان کو بلاؤ یہی انسان کے لیے مفید ہوتی ہے اسی باتوں پر انہوں نے اپنی خطبے کا اختاب فرمایا اور آخر میں انہوں نے دعائیں کی پوری مسلمانوں کے لیے اس ملک کے لیے دعائیں فرمائیں اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ہر برامین ہمیں نیک بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے یادین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین اور اسلام پر قائم رکھے ہماری وفات الدین اسلام پروام رب المین و صلابن محمد والی وساب اِزمین وزداک اللہ وسلم علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ